لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِن مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توارس سے تشروں کی جو ایک خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی اس کا پورا چربا آدمی اپنی زندگی میں اتار لے اور ان کے علما کی قانونی مشگافیوں سے جو ایک لمبا چوڑا فکری نظام بن گیا تھا اس کے مطابق رات دن زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی و فروئی معاملات کی نابطول کرتا رہے اس تشروں کی اوپری سطح کے نیچے بالعموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگ دلی ہرس پخ حق پوشی اور حق پروشی کے ایوب چھپائے ہوئے تھے اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے ایسی محبت کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو بس وہی بت ہے اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشروں کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کسی ہے جو گھن کھائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا نہیں کھا سکتا لبنی رو میں ما حرم میں اسرو على الفسی عل میں حاور میں اسرو على الفسی میں کوبری ان لو ال پو بھی تورت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 کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی خلال تھی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب رماعِ یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے کیونکہ اساثدین جن امور پر ہے ان میں امبیائے سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ و کی تعلیم میں یکسر مفرق نہ تھا تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کی اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسمن حرام قرار دے لی تھیں اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آ جناب نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا یہی مؤخر ذکر روایت زیادہ مشہور ہے اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل طورات کا حکم نہیں ہے بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں قل صدق اللہ ملت ابراہیم حنیفا وما كان من کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنسے ہو دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے جسے تم نے چھوڑ دیا اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی مشغافیوں سے پیدا ہوئے ہیں. ان اول بیت وضع للناس لالذی ببکت بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ کیوں بنایا حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے لہذا یہاں پھر اس کا جواب دیا گیا ہے بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساڑھے چار سو برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا سلاطین باب 6 آیت ایک اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں وہ قبل اہل توحید قرار دیا گیا کتاب مذکور باب آٹھ آیت انتیس اور تیس برعس اس کے یہ تمام عرب کی متبادر اور متفق علیہ روایات سے ثابت ہے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ حضرت موسا علیہ السلام سے آٹھ نو سو برس پہلے گزرے لہذا کعبے کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں فیه آیات بینات مقام وَلِلَّهِ وَلِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا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 اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے. لقدق بیوان میں بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا ڈھائی ہزار برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بد امنی کی حالت میں مبتلا رہا مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں چار مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابراہ نے جب کابے کی تقریب کے لیے مکے پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہرے الہی کی شکار ہوئی اس واقعے سے اس وقت عرب کا بچہ بچہ واقف تھا اور اس کے چشمدید شاہد ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے جو اس میں داخل ہوا معمون ہو گیا جاہلیت کے تاریخ دور میں بھی اس گھر کا یہ اعترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک کو دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ ہوتی تھے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ کہو اے اہلِ کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تم شہد و تم لون کہو اے اہل کتاب